جزاک اللہ خیرہ اعظم بھائی امید ہے کہ میری آواز آ رہی ہوگی وائس اگر روکے ہے تو وہ مجھے بتائیں طالب ان شاء انشاءاللہ رب العزت ابھی ہم آپ کے سامنے میلاد النبی آئیمہ کی نظر میں اس موضوع پر بیان کی سعادت حاصل کریں گے الرحمن الرحیم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 محمد الجود محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی شرط اولی ہے جس کی تکمیل ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر حبیب کا بہترین واسطہ اور ذریعہ ہے یوم میلاد النبی منانا مستحصن اور جائز عمل ہے بلکہ مادہ پرستی کے اس دور میں مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کو فروغ دینے کا انتہائی مؤثر اور تیر بہدف نسخہ ہے جس کی آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے اور میلاد النبی آئمہ و محدثین کرام کی نظر میں اس بیان میں آج کے انشاءاللہ ہم اقوال آئمہ سے محدثین سے یہ ثابت کریں گے کہ یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا بدعت نہیں بلکہ قرآن و سنت میں اس کی اصل موجود ہے اور اس پر صدیوں سے آئمہ و محدثین کا عمل رہا ہے اور جو آئمہ اور محدثین جن کا ہم ذکر کریں گے یہ کسی ایک خطے کسی ایک علاقے یا مقام سے نہیں اور نہ ہی ان کا زمانہ ایک ہے یہ دنیا کے ہر خطے ہر زمانے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جشن میلاد النبی منانا کوئی نئی چیز نہیں بلکہ یہ ہر دور کے اصحاب حجت و محبت کا معمول رہا ہے اور پھر تمام محدثین نے آئمہ نے مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سکہ کتب تصنیف کی میلاد نامے لکھے ان اصحاب علم و دانش نے اپنی کتابوں میں قرآن و حدیث سے دلائل دے کر میلاد پاک کی اصل کو واضح کیا جس کے تناظر میں واقعات ولادت اور اپنے دور کے محافل میلاد کے مشاہدات بیان کیے سنا ہم بڑے بڑے مشہور محدثین کرام کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ان کو سماج فرمائے بلکہ ان کے ہم سن بھی بتاتے چلے جاتے ہیں آپ کو سب سے پہلے حضرت علامہ جلال الدین سیوتی الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ آٹھ سو انچاس ہجری سے نو سو گیارہ ہجری تک جو ہے ان کا حیات جو ہے ان کی حیات رہی اور عیسوی کے اعتبار سے چودہ سو پینتالیس عیسوی سے پندرہ سو پانچ عیسوی تک یہ زندہ رہے میلاد النبی کے موضوع پر جامع اور مدلل ہونے کی وجہ سے افادیت عامہ کے پیش نظر حضرت علامہ جلال الدین سیودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کا جو ہے وہ ترجمہ بھی ہم پیش کر رہے ہیں علامہ سیوتی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں اپنی اس کتاب میں جو کہ انہوں نے میلاد کے موضوع پر لکھی اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ نویں صدی ہجری کے یہ مجدد گزرے ہیں الحمد علی وسلام علیہ عبادی زیر غور جواب طلب سوال ماہر ابی الاقبل میں میراج النبی کے انعقاد کی شرعی حیثیت سے متعلق ہے کہ آیا شریعت کے نقطۂ نظر سے حضور علیہ السلام کی ولادت با صحاطت کا دن منانا قابل تحسین ہے یا مستوجب الزام اور قابل ملامت عمل ہے اور کیا وہ لوگ جو جشن میلاد مناتے ہیں فیوز و براک اور اجر و ثواب کے مستحق ہیں یا نہیں تو یہ سوال علامہ سیدکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آیا تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا موقف اس سوال کے جواب میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت اصل میں خوشی اور مسرت کا ایک ایسا موقع ہے جس میں لوگ جمع ہو کر بقدر سہولت قرآن خوانی کرتے ہیں اور وہ ان روایات کا تذکرہ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے معجزات اور خارق العادت واقعات کے بیان پر مشتمل ہوں پھر اس کے بعد ان کی زیافت ان کے پسندیدہ خانوں سے کی جاتی ہے وہ اس ودعت حسنہ میں کسی اضافے کے بغیر لوٹ جاتے ہیں اور اس اہتمام کرنے والے کو حضور علیہ السلام کی تعظیم کی بدولت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر فرحت اور دلی مسرت کا اظہار کرنے کی بنا پر ثواب سے نوازا جاتا ہے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تاریخی پس منظر کیا ہے میلاد شریف کو جو موجودہ شکل میں منانے کا آغاز جو ہے یہ اربل کے حکمران سلطان مظفر کے دور سے ہوا اور سلطان کا پورا نام ابو سعید کو کبری ابن زین الدین تھا جن کا شمار عظیم فلاطین اور مخیر و فیاض رہنماؤں میں ہوتا ہے اور بہت سے کارناموں کا صحرا ان کے سر ہے ان کی یادگاروں میں جامع مظفری سر فہرست ہے جس کی تعمیر توہ قاصی کے شریف ان کے ہاتھوں عمل میں آئی ابن کثیر سلطان مظفر کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سلطان مظفر کا معمول تھا کہ وہ میلاد شریف کا اہتمام بڑے اہتمام سے کرتا اور اس سلسلے میں وہ شاندار جشن کا انتظام کرتا تھا وہ پاک دل روشن ضمیر بہادر انسان دانا عالم اور منصف مزاج حکمران تھا اللہ تبارک کا تعالی اس کے دراجات بلند فرمائے آمین اور اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے آمین شیخ ابو الخطاب ابن نے سلطان کے لیے ایک کتاب جو ہے وہ لکھی التنویر فی مولد البشیر بشیر النظیر جس کے سلے میں سلطان مظفر نے ان کو ایک ہزار دینار بطور نظرانے کے لیے سلطان غفر کی حکمرانی ان کی اپنی وفات تک برقرار رہی جو چھ سو تیس ہجری میں شہر اقا میں ہوئی جب وہ اہل یورپ کو محاصرے میں لیے ہوئے تھے مختصر یہ کہ وہ ایک متقی پرہیزگار اور شریف الطبع انسان تھے سبت ابن جوودی نے اپنی کتاب مرعۃ الزمان میں بعض لوگوں سے بیان کیا ہے کہ سلطان مظفر کے منعقدہ میلاد شریف کے ایک موقع پر جو شاہی دسترخان بچھایا گیا اس میں پانچ ہزار بنے ہوئے بکرے کی سری دس ہزار مرغ ایک لاکھ مٹی کے ضرور تیس ہزار شیریں میوہ کا انتظام کیا گیا اور موصوف رقم طراز ہیں کہ سلطان کی منعقد کی گئی محفل میلاد شریف میں علی مرتبہ علماء اکرام اور کو مدعو کیا گیا اور انہیں شاہی فلقوں اور دیگر انعام و اکرام سے نوازا گیا حضرات صوفیہ کے لیے زہر سے فجر تک سما کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا جس میں سلطان بنفس نفیس شرکت کرتا اور صوفیوں کے ساتھ حالت وجد و قید میں رہتا ہر سال میلاد شریف پر اٹھائے جانے والے مسارف کا تخمینہ تین لاکھ دینار ہوتا بیرون شہر سے آنے والوں کے لیے سلطان نے ایک مہمان خانہ خاص بنا رکھا تھا جہاں بلا لحاظ حیثیت و مرتبہ تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ قیام کرتے اس مہمان خانے میں مہمانداری کے اخراجات ایک لاکھ دینار سالانہ ہوتے تھے اللہ عبد تو یہ اندازہ کر لیجیے کہ صدیوں سے یہ روایت آ رہی ہے کہ ربی الاول کے مقدس مہینے میں میلاد کے مہینے میں اہل اقتدار لوگ اہل سربت لوگ غریبوں کی مدد کرتے خاص طور پر علماء کی مدد کرتے اور ان کو مکتب مطلب نظرانے بھی عطا کرتے اور علماء سے دعائیں بھی لیتے اور یہ ربی الاول شریف کی خوشی میں جو ہے ماشاء ان کا اہتمام ہوتا اسی طرح ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا کہ سلطان نے سالانہ ایک لاکھ دینار ان مسلمان قیدیوں کی گردن چھڑانے کے لیے مختص کر رکھے تھے جو یورپی لوگوں کے جنگی قیدی تھے مزید براں حرمین شریفین کو انتظامی طور پر بحال رکھنے اور حجاز کے راستوں کے ساتھ حجاز کے لیے پانی کی فراہمی کا انتظام کرنے کے لیے تیس ہزار دینار سالانہ خرچ کیے جاتے تھے یہ سب کچھ ان صدقات و خیرات کے علاوہ تھا جو سلطان سیغ راگ میں رکھ کر کرتا تھا اس کا کسی کو پتہ نہیں سلطان کی اہلیہ رابعہ خاتون بنت ایوب جو کہ سلطان ناصر صلاح بن ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی یہ سلطان مظفر سلطان صلاح بن ایوبی رحمتہ اللہ علیہ کا بونوئی تھا تو سلطان وہ خود بیان فرماتی ہیں کہ سلطان مظفر خود کھدر کا بنا ہوا لباس پہنتے تھے جس کی قیمت پانچ درہم سے زیادہ نہیں ہوتی تھی وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے سلطان پر تانہ زنی کی تو وہ کہنے لگے کہ میرے پانچ درہم کا کمیز پہننا اور اپنی ذاتی اخراجات سے بچائی ہوئی باقی رقم صدقہ خیرات میں دے دینا قیمتی لباس میں ملبوس ہونے اور غرباء و مساقین کو ترک کر دینے سے بہت بہتر ہے اللہ اکبر ابن خلقان حافظ ابوالخطاب ابن دخیہ کے سوانحی خاکے میں لکھتا ہے کہ ان کا شمار پرہیزگار علماء اور مشہور محققین میں ہوتا تھا وہ مراکش سے شام اور عراق کی سیاحت کے لیے روانہ ہوئے ان کا گزر اربل کے علاقے سے چھ سو چار ہجری میں ہوا جہاں ان کی ملاقات عظیم المرتبہ سلطان مظفر سے ہوئی جو یوم میلاز النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظامات میں مصروف تھا اس موقع پر انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا تو انہوں نے یہ کتاب خود سلطان کو پڑھ کر سنائی پس اس کو ایک ہزار دینار انعام عطا کیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ کتاب کو سننے میں مصروف تھا اس کتاب کی قراءت چھ سو ہجری میں سلطان کے محل میں چھ نشستوں کے اندر مکمل ہوئی تو آپ اندازہ کر لیجیے کہ اس دور میں بھی اس دور میں بھی چھٹی صدی ہجری میں بھی جو ہے وہ یہ سلسلہ موجود تھا کہ میلاد شریف باقاعدہ جو ہے وہ منایا جاتا تھا اسی طرح شیخ تاج الدین عمر بن علی نخمی سکندری آپ فاطہ کے نام سے مشہور تھے اور متاثرین مالکیہ میں سے تھے انہوں نے دعویٰ کیا کہ میلاد منانا بدعت مضما ہے اور اس پر انہوں نے ایک کتاب جو ہے وہ المورد کلام علی علاد تعریف کی اور میں اس کتاب کو یہاں مکمل طور پر بیان کرتا ہوں اور اس پر ہڑف بحڑ جو ہے پھر کلام بھی ہوگا دیکھیے یہ شیخ فاض عمر جنہوں نے مطلب فاہ کہانی کے نام سے موجود تھے انہوں نے جو اس کو بدت کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ سب تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضور علیہ السلام کی اتباع کا راستہ دکھایا اور اس نے ہماری دین پر قائم رہنے میں ہدایت کے ساتھ مدد فرمائی اور ہمارے لیے سلق صالحین کی ابتدا کرنا آسان فرمایا یہاں تک کہ علم شرعی اور حق کے مبی میں قطعی دلائل سے ہمارے دل منور ہو گئے اور ہمارے باطن کو حوادث کے واقعہ ہونے اور دین میں عمل بد سے پاک صاف کر دیا چنانچہ انہوں نے لکھا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آن اور اصحاب اور آپ کی ازواج مطالرات جو کہ ام مہاد المومین ہیں پر قیامت کے دن تک دائمی درود بھیجے اس کے بعد وہ جماعت مبارکین کے سوال کا تقرار کرتے ہیں اس اجتماع کے حوالے سے جس کا اہتمام بعض لوگ ربی الاول کے مہینے میں کرتے ہیں اور اس کو المولد کا نام دیتے ہیں کہ کیا شریعت میں میلاد کی کوئی اصل ہے یا وہ بدعت ہے یا وہ دین میں ایک نئی چیز کا وجود ہے انہوں نے ان سوالات کا جواب بڑی وضاحت و تفصیل سے دینے کا ارادہ کیا تو میں نے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ان کا جواب دیا مجھے میلاد کی حقیقت کا علم نہ تو اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے ہوا اور نہ ہی یہ عمل ان علماء امت کی عمل سے ثابت ہے جو کہ دین میں نمونہ ہیں اور متقدمین کے اعمال کو اچھی طرح تھامے ہوئے ہیں بلکہ اس نے لکھا کہ یہ بدعت ہے جسے اہل باطل نے وضع کیا اور یہ نفس کا معاملہ ہے جس کا اہتمام بہت زیادہ کھانے والے لوگوں نے کیا ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جب ہم نے اس عمل مولی پر پانچ احکامات جاری کیے تو ہم نے کہا کہ یا تو یہ واجب ہوگا یا مستحب یا مباح یا مکرو یا حرام تو اجماع واجب نہیں نہ ہی مستحب کیونکہ مستحب کی تعریف یہ ہے کہ جس کو شریعت نے اس کے ترک پر بغیر مذمت کے طلب کیا ہو اور اس میں شریعت کا کوئی حکم نہیں اور نہ ہی اس میں صحابہ کا عمل نہ ہی طبعین نہ ہی دیندار علما کا عمل جہاں تک میں جانتا ہوں اور اللہ کے حضور اگر مجھ سے اس سوال کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو میرا اس عمل عملی کے بارے میں جواب یہ ہے کہ اس کا مباح ہونا بھی جائز نہیں کیونکہ دین میں ہر نئی چیز کے مباح ہونے پر سب مسلمین کا اجماع ہے لہذا ضروری ہے کہ یا تو یہ عمل مکرو ہوگا یا حرام اور اس کے متعلق کلام دو فصلوں میں ہے پہلی بات تو یہ کہ آدمی اپنے مال سے اس پر خرچ کرے اور یہ اس کے اہل و عیار اور دوستوں کے لئے ہو اور وہ اس اجتماع میں کھانے پینے سے تجاوز نہ کریں اور نہ ہی اس عمل کے دوران برائیوں کے قریب جائیں اور یہ وہ چیز ہے جس کا وصف ہم نے بدعت مقروف غلط فیل کہہ کر بیان کیا متقزمین میں سے اہل پاس جو کہ فقائے اسلام بھی ہیں علمائے انام بھی اپنے وقتوں کے آفتاب بھی ہیں زمانوں کی زینت بھی ان میں سے کسی نے بھی یہ عمل نہ کیا دوسری بات یہ کہ اس میں اسلامی احکام کی مخالفت ہے اور ہزم و احتیاط کا دامن چھوٹ جاتا ہے اور وغیرہ وغیرہ یہ مطلب انہوں نے اس بارے میں اپنی کتاب میں لکھا اللہ اکبر کا تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے یہ فا نے اپنی کتاب میں جو دعویٰ کیا ہے کہ اسے قرآن و سنت میں میلاد کے جواز پر کوئی اسناب دستیاب نہیں ہوئی اس حوالے سے ہمارا جوابی موقف یہ ہے کہ کسی چیز کے علم کی نفی سے ہرگز مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کا علم نہیں رکھتا تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ چیز حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتی امام الحفاظ احمد بن حجر نے سنت سے میلاد شریف کی بنیاد کا اس حوالے سے استخراج کیا ہے الحمدللہ ساقہانی کا بیان ہے کہ میلاد شریف کی اختراع ان لوگوں نے کی ہے جو پیٹ یعنی تن پروری کے اثیر نفسانی خواہشات کے غلام ہیں اور ہم اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف کی ابتدا ایک انصاف پرور سلطان نے کی جو ایک عالم بھی تھا اس کا مطمئن نظر قرب الہی کا حصول تھا اس کے ہم ہمنوا اور ہم خیال بہت سے علماء اور متقی پرہیزگار لوگ تھے جن میں سے کوئی نیلاج بنانے کو قابل مذمت عمل نہیں سمجھتا تھا اور اس کے برعکس اس دور کے مشہور و معروف عالم ابن دخیا نے میراج شریف کو نہ صرف پسندیدہ عمل قرار دیا بلکہ سلطان کے لیے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جس کا ذکر ابھی آپ کے سامنے ہو چکا یہ سب لوگ ابتدائی نسلوں کے علماء میں سے تھے جو میراج شریف منانے کو بنظر تحسین دیکھتے اس پر تنقید اور جرح قدح کرنے کی بجائے اس کی توفیق و تعائد کرتے جس سے واضح طور پر فاق کہانی کے اعتراض کا بطلان ثابت ہو گیا وہ مختلف ان و قواعد و ضوابط کا ذکر سراحت کے ساتھ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میلاد شریف نہ ہی واجب ہے نہ ہی مندوب کیونکہ نہ اس کا مطالبہ شریعت نے کیا اس ضمن میں ہمارا موقف یہ ہے کہ کسی شرعی عمل مندوب ہونے کا مطالبہ کبھی قرآن و حدیث کی واضح نث کی بنیاد پر اور بعض اوقات قیاس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اگر میلاد شریف پر کوئی نص موجود نہیں تاہم سنت کے ان دو بنیادی ماخذوں میں جس کا ذکر انشاءاللہ اللہ آپ سنیں گے کہ آپ کا ان دونوں پر اطلاق حتمی طور پر کیا جا سکتا ہے معتریس کا یہ بیان کہ میلاد شریف کو مطمئن اسلام کے اجماع کی بنیاد پر مباح قرار نہیں دیا جا سکتا غیر حقیقت ہے اس لیے کہ کوئی چیز جسے بدعت کہا جائے اسے حرام یا مکرو کے درجے میں نہیں رکھا جاتا بلکہ وہ بھی مباح بلکہ مندوب اور واجب بھی ہو سکتی ہے بدعت کیا ہے امام نبوی تہذیب الصماء واللغات میں فرماتے ہیں کہ بدعت شریعت کی روح سے کسی ایسی چیز کی اختراع ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود نہیں تھی اور اسے دو درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے بد حسنا حسنہ اور بد قبیحہ اور شیخ عز الدین ابن عبدالاسلام القواعد میں رقم تراز ہیں کہ بد کو واجب حرام مندوب مکھرو اور مباح کے درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے یہ تعین کرنا کہ اس کا کس درجے سے تعلق ہے اس کو قوانین شرعیہ کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ قوانین ایجاب سے مطابقت رکھتی ہو تو اسے واجب کہا جائے گا اور اگر وہ ان قوانین سے ہم آہنگ ہو جو حرام کے درجے سے متعلق ہوں تو حرام ہے الضل قیاض اگر وہ مندور سے متعلق ہو تو وہ مندور ہے اگر مکرو سے ہو تو مکرو ہے اگر مباح کے قوانین سے متعلق ہوں تو وہ مباح ہے یہ بیان کرنے کے بعد انہوں نے پانچویں پانچوں قسم کی بدعتوں کی مثالیں بیان کی ہیں تو مندوب سے تعلق رکھنے والی بدعت کی مثالیں سراؤں اور تعلیمی درس کو قائم کرنا ہے جو قرن اول میں موجود نہیں تھی اسی طرح ہر وہ اچھا کام جو پہلے نہیں کیا گیا اس زمرے میں آتا ہے اس کی مثالوں میں تراوی اور تصوف کے رموز و لطائف مباحثے ہیں اور ان میں ایسے اجتماع عائد کرنا جن میں مسائل کو حل کرنے کے لیے قوانین کا استمبا کیا جاتا ہے بشرطے کے یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو امام بے حقی اپنی کتاب مناقب الشافعی میں اپنی اسناس کے ساتھ بذات خود امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نئی چیزیں جو پیدا کی جاتی ہیں وہ دو قسموں سے متعلق ہیں ایک قسم وہ جو قرآن سنت آثار اور کسی اجماع کی مخالفت کرتی ہو یہ قسم بدعت دلالہ کے درجے میں آتی ہے دوسری قسم وہ ہے جن کو بلائی کے لیے پیدا کیا جائے اور جو مذکورہ بالا میں کسی سے عدم مطابقت نہ رکھتی ہو تو یہ بدعت غیر مجموعہ ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک میں قیام نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتنی اچھی بدت ہے ان کے کہنے کا مفہوم یہ تھا کہ یہ وہ نئی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی اور نئی چیز ہوتے ہوئے بھی یہ شریعت کی بنیادی باتوں اور اساسی ضابطوں سے متعارض نہیں اس سے فاق کے اس بیان کی نفی ہوتی ہے کہ میراد شریف کو مندوب کے درجے میں نہیں رکھا جا سکتا یعنی جو اس نے لکھ دیا اپنی کتاب میں بلکہ اس کے برعکس یہ مطلب ایسی بدعت ہے جو طریقہ کار آج ہے ہمارا میلاد بنانے کے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو مستحب کے درجے میں آتی ہے لیکن فا کہانی نے اسے مکرو لکھا یاد رکھیے میلاد شریف ہی بدعات کے اس درجے میں ہے جو قرآن سنت آثار صحابہ اور اجماع میں کسی سے متعارض نہیں اس طرح شرعی نقطۂ نظر سے یہ کس طرح, کسی طرح قابل ملامت نہیں جیسا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس کی صراحت فرمائی ہے اور یہ ایک ایسا اچھا عمل ہے جو موجودہ مشکل میں پہلے نہیں تھا بلکہ بعد کے دور کی پیداوار ہے اسی طرح موجودہ شکل میں پہلے نہیں تھا اسی طرح کھانے اور پینے کی کسی ضیافت میں شریک ہونے کی دعوت جس میں گناہ کی کوئی بات نہ ہو یقیناً اچھائی کا کام ہے اس طرح کا اجتماع اس بدعت میں آتا ہے جو مندوب ہے جیسا کہ شیخ عز الدین کی مذکورہ بالا تصریحات سے ظاہر ہے قطع نظر اس فاق کی ہانی کی بیان کردہ دوسری محل نظر بات جس پر تنقید کرتے ہوئے اس نے جو کچھ کہا وہ فی نفسی ہی درست ہے اس لیے کہ بلا شبہ ایسا اجتماع یا ایسی محفل جائز نہیں جس میں مرد وزن نوجوانوں اور چھوٹے لڑکوں کا آزادانہ اختلاط ہو جہاں آلات موسیقی کے ساتھ رقص و سرور کیا جا رہا ہو جہاں عورتیں علاحدہ اجتماع کر کے بلندواز کے ساتھ گا رہی ہوں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میلاد شریف کا انتقاب ان, ان ناجائز چیزوں کی وجہ سے جو اس کے ساتھ مل گئی ہے فی نفسی ہی حرام سمجھا جائے کسی بھی حیثیت سے شعر میلاد کے اظہار کے لیے ان ناجائز امور کا ہونا صحیح نہیں بلکہ اگر اس قسم کی خرافات کسی اور اجتماع میں ہو تو اسے بھی قابل ملامت اور کبھی تصور کیا جائے گا لیکن ان کو ظاہر ہے کہ اچھے اجتماعات کو روکا تو نہیں جائے گا جو برائی ہو اس کو ختم کیا جاتا ہے اس کام کو ختم نہیں کیا جاتا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے کچھ افعال رمضان کی راتوں میں بھی ہوتے ہیں جب لوگ نماز خرابی کے لیے جمع ہوتے ہیں تو کیا ان کے ہونے سے نماز تراوی کے اجتماع کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے یقینا نہیں تو ہم یہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ سلاس تراوی کا اصل اجتماع سنت اور نیکی و عبادت کا عمل ہے اور جو خرافات اگر کوئی ان کے ساتھ شامل کرتا ہے تو وہ قابل نفرت ہیں اسی طرح ہم میلاد شریف کے بارے میں کہیں گے کہ ایسا اجتماع بذات خود مندوب اور خیر و نیکی کا عمل ہے لیکن جو بیرودہ اور لغو چیزیں اس کے ساتھ شامل کر دی جاتی ہیں وہ قابل ملامت اور ناجائز ہیں اس سلسلے میں فاق کہانی نے یہ بات بھی کہی کہ ربیع الاول نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بلکہ آپ کے وشال کا مہینہ بھی ہے اس لیے غم اور افسوس کا اظہار کرنے کے بجائے اس میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا نہ اچھا ہے نہ ہی مناسب اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باس عادت یقیناً اللہ تعالی کا عظیم ترین احسان و انعام پوری کائنات انسانی پر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سانحہ بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے لیکن شریعت کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ صدمات کا سامنا ہمیں صبر و تحمل بردباری اور خاموشی سے کرنا چاہیے اور جو اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے اس پر ہدیہ تشکر بجا لانا چاہیے شریعت نے ہمیں بچے کی پیدائش پر عقیقہ کرنے کا حکم دیا ہے جو شکر اور خوشی کے اظہار کی ایک شکل ہے لیکن شریعت نے کسی کے وفات پانے پر نہ ہی جانور کی قربانی کا حکم دیا نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور بلکہ اس کے برعکس ہمیں آہو و بکا کرنے سے منع کیا گیا اسی طرح شرعی قوانین سے یہ بات ظاہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہ ولادت میں خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے نہ کہ آپ کے وشال کا غم ابن رجب اپنی کتاب کتاب اللطائف میں روافظ کو ہدف تنقید بناتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن عاشور محرم کو ماتم کرنے کے لیے وقف کر دیا جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے انبیاء کے علام و مصائب اور ان کی وفات کے دنوں کو ماتم کے دن منانے کے طور پر منع فرمایا ہے لہذا اللہ کے وہ مقبول بندے جو پیغمبر نہیں ہیں ان کے لیے ماتم کے دن وقف کرنے کا کیا جواب ہے جب نبیوں اور رسولوں کے لیے کسی نے ماتم نہیں کیا تو پھر حضرت امام حسین کے لیے اگر کوئی ایسا کرے تو یہ کیسے جائز ہو گیا سبحان اللہ اسی طرح امام ابو عبداللہ ابن الحجاج نے اپنی کتاب المدخل میں میلاد شریف کے موضوع پر بڑی پختہ خیالی اور بصیرت آمود پیرائے سے اظہار خیال کیا ہے اپنی بحث کو سمیٹتے ہوئے انہوں نے میلاد شریف منانے اس پر اظہار مسرت کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لانے کے عمل کی تحسین فرمائی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ان حرام اور ممنوع چیزوں کو حد تنقید بنایا ہے جو اس میں شامل کی گئی ہیں اللہ اکبر کمیران وہ اختیارات جو لوگوں نے بضام خویش عبادات کا حصہ سمجھتے ہوئے مذہبی رسومات کے نام پر اختیار کر لی ہیں ان میں مطلب بعض لوگوں نے لکھ دیا کہ ربیع الاول میں جشن میلاد منانے کے دوران میں بہت سی بدعات اور غیر شرعی چیزوں کا اس میں داخل کر لینا ہے جیسے شرکاء میلاد کا نغمے غزلے گانا اس کے ساتھ ڈھول ڈھماک بانسری آلات موسیقی کا بیگا استعمال وغیرہ وغیرہ تو یاد رکھیے یہ ظاہرہ آلات موسیقی کا استعمال جائز نہیں اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ کوئی اور غیر شرعی کام کیا جائے گا البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ناطے پڑھنا سرکار کی سیرت پر بیانات کرنا ولادت کے واقعات کو بیان کرنا الحمدللہ للہ اجر و ثواب کا باعث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ولادت کے مہینے کی عظمت و فضیلت کا اظہار ایک سوال پوچھنے والے کے جواب میں فرمایا کہ جب اس نے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی سبحان اللہ تو چونکہ اس دن کی عظمت سے خود ربی الاول کی عظمت کا پتہ چلتا ہے لہذا بحثیت امتی ہونے کے کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس مہینے کا ادب کریں احترام کریں اور اس کی عظمت کو اس طرح سمجھیں جیسے دوسرے مبارک مہینوں کو اللہ نے بزرگی عطا فرمائی ہے اس حوالے سے ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اولاد آدم کا رہبر و رہنما ہوں اور اس میں کوئی فخر نہیں اور روز محشر آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے سبحان اللہ زبانوں اور مکانوں کی عظمتیں اور فضیلتیں ان عبادتوں کی وجہ سے ہیں جو ان میں سر انجام دی جاتی ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ بزرگ و برکر, برکر نے انہیں خصوصی طور پر سرفراز فرمایا ہے جب یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ زمان و مقام کی خود اپنی کوئی عظمت و رفعت نہیں بلکہ ان کی عظمت کا سبب وہ خصوصیات و امتیازات ہیں جن سے اللہ نے انہیں سرفراز فرمایا تو پھر کیوں نہ اللہ رب العزت کے عظیم ترین احسان و انعام کو یاد کیا جائے جس کی وجہ سے اس مہینے کی بزرگی عطا فرمائی گئی اور پیر کے دن کو بھی عظمت نصیب ہوئی لہذا یہ امر ظاہر و باہر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے پیر کے دن کو یہ فضیلت عطا ہوئی اس سبب سے یہ بات مناسب اور شایان شان ہے کہ جب یہ مبارک مہینہ تشریف لائے تو ہم اس کی بڑھ چڑھ کر توقیر اور پذیرائی کریں جس کا یہ حقدار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عسوائے مبارکہ کی تکلید کرنی چاہیے کہ ان وقتوں میں جو خصوصی عظمت کے حامل ہیں آپ علیہ السلام نیکی اور خیرات کے کام زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے فرماتے سب سے زیادہ نیکیاں میرے آک علیہ السلام کی اور ان کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے اس سلسلے میں ہمیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائی میں تمام لوگوں سے بڑھ کر فیاض اور رمضان میں بہت فیاضی اور دریا دن کا مظاہرہ فرماتے اس بنا پر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فضیلت کے حامل اوقات کی عزت افزائی فرماتے تھے ہم جہاں تک ہماری استفاعت ہو ربی الاول کے مہینے میں اپنا یہ فرض بجا لاتے رہیں اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی جس میں آپ کی ولادت ہوئی اس طرح عزت و افزائی نہیں کی جس طرح آپ دوسرے مہینوں کی کرتے تھے تو جواب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے آرام اور آسانی اور راحت کا بہول خیال رہتا تھا بالخصوص ان چیزوں کے بارے میں جو ان کی ذات سے متعلق تھے کیا لوگ یہ بات نہیں دیکھتے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم میں مقدس قرار دیا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی حدود میں شکار کرنے اور درخت کاٹنے وغیرہ کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں فرمائی یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے آرام و راحت کا خیال رہتا تھا اور ان کی رحمت یہ پابندیاں عائد کرنے میں مانے تھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی و سلم اپنی ذات سے متعلق ان امور کا خیال رکھتے ہی تھے اگرچہ ان کی فضیلت کتنی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن چونکہ امت کے آرام و آسائش کا خیال ان کے دامن گیر رہتا تھا وہ اس کی فضیلت کے باوجود اس پر زور دینے سے اجتیناب فرمایا کرتے تھے اسی تناظر میں ربی اول کی عظمت اور توقیر کا سوال آتا ہے جس میں ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور صدقہ و خیرات کے کام کریں وہ لوگ جو ایسا نہیں کر سکتے انہیں کم از کم اس ماہ مقدس کے احترام میں حرام اور مکرو چیزوں سے دامن کش رہنا چاہیے اگرچہ ایسا کرنا دوسرے مہینوں میں بھی ضروری ہے لیکن اس مہینے کا احترام زیادہ سے زیادہ اس بات کا متقاضی ہے ایسا رمضان المبارک اور دوسرے مقدس مہینوں میں بھی کرنا چاہیے اور اس ضمن میں حزم اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ مذہبی بد اعمالیوں اور دیگر غیر مناسب افعال سے پرہیز کیا جائے سبحان اللہ, اللہ, اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد الکر وبارک و وسلم شیخ الاسلام ابول فضل احمد ابن حجر رحمت اللہ علیہ سے میلاد شریف کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب تھا کہ میلاد شریف دراصل ایک ایسی بدعت ہے جو ابتدائی تین صدیوں میں متقدمین میں سے کسی نے نہیں کی اور کوئی ثبوت فراہم نہیں ہوتا یعنی جس طرح آج کل بلاد بنایا جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ اس بدعت میں اچھے اور قابل ملامت دونوں پہلو پائے جاتے ہیں بعض اوقات اچھے پہلو غالب ہوتے ہیں اور کبھی قابل ملامت پہلوؤں کا غلبہ ہوتا ہے اگر میلاد شریف میں نیکی کے کی کام کیے جائیں برے کاموں سے اجتناب کیا جائے تو میلاد شریف بدعت حسنہ ہے تو موت نظین کا کہنا ہے کہ بخاری اور مسلم میں میلاد شریف کے جواز کی ٹھوس بنیادیں نہیں ملتی ہیں تو روایات میں ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فتایا کہ آشورے کے دن قوم موسا کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دلائی اور اس کو غرق کے دریا کر دیا اس لیے وہ یہ دن اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے مناتے ہیں اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ کسی نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر بجا لایا جاتا ہے اور نعمت خداوندی بندی پر اظہار تشکر کرنے سے ہر سال کس خاص دن کی یاد منائی جاتی ہے جس میں اللہ بزرگ برتر نے اپنا انعام کیا یا کسی آفت سے نجات دلائی اللہ رب العزت کا شکر مختلف قسم کی عبادتوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جو بحالت نماز قیام سجود صدقہ خیرات پرانی آیات کی تلاوت کی شکل میں ہو سکتا ہے دیکھا جائے تو اس سے بڑی نعمت اور احسان کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس دن یعنی بارہ ربیع اول کو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی و سلم کا ظہور فرمایا پس اس دن کو خصوصی طور پر منایا جانا چاہیے اس سے حضرت مس علیہ السلام کے روزہ عشورہ کے واقعے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے تو بعض لوگ میلاد کی تقریب بنانے کے دن کو محدود نہیں کرتے اور وہ ربی الاول کے کسی بھی دن تقریب میلاد منعقد کر لیتے ہیں بعد اس سے بھی آگے جاتے ہیں سارا سال محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں اور آخر ذکر کے نزدیک میلاد کو سال کے دن بھی منا، کسی بھی دن منایا جا سکتا ہے اور مقصد یہی ہے ایک ہی ہے کہ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد پر اظہار مسرت کیا جائے جہاں تک ان اعمال و افعال کا تعلق ہے جو میلاد شریف میں روا رکھے جاتے ہیں یہ ضروری ہے کہ انسان صرف ان پر ہی اکتفا کرے جن کے ذریعے اللہ رب العزت کا شکرانہ مناسب طریقے اور بہتر انداز سے ادا کیا جا سکے جس کی مثال وہ کام ہے جن کا ذکر بیان ہو گیا یعنی قرآن کی تلاوت کھانے پینے کی چیزوں میں شریک ہونے کی دعوت صدقہ اور خیرات کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحا سرائی اور زہد و وراح کو بیان کرنا جن سے عبادت اور نیکی کے کاموں کی اور آخرت کے لیے عمل کی ترغیب ملتی ہے تو جو چیزیں ناجائز ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اور جو چیزیں شرائن ممنوع ہیں ان کو تو کسی کام کے ساتھ ہرگز شامل بھی نہیں کرنا چاہیے بہرحال یہ بھی یاد رکھیے بے حقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد خود اپنا کیا اعلان نبوت کے بعد خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا یہ باوجود اس امر کے ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المتل پہلے ہی آپ کی ولادت کے سات دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کر چکے تھے اور عقیقہ زندگی میں ایک بار کیا جاتا ہے دو بار نہیں اس سے یہ بات قابل فہم ہے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت اور اپنے رحمت للعالمین ہونے پر اللہ جل جلال کا شکر بجا لائے اور اس کا مقصد شریعت میں اس کے لیے ایک نظیر قائم کرنا تھا بالکل اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات رسالت معام پر درود پڑھا کرتے تھے اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے اپنی تقریم و تعظیم کر کے ایک اصول قائم فرمانا چاہتے تھے لہذا ہمارا محفل میلاد منعقد کرنا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عادت کے لیے ابیہ شکر بجا لانا ایک مستحب عمل ہے جس میں کھانے پینے کی دعوت دی جاتی ہے اور دیگر خیر و نیکی کے کاموں کے کام پر انجام دیے جاتے ہیں اور خوشی و مسرت کے جذبات کے ساتھ اس تقریب کو منایا جاتا ہے اور امام القرا شمس الدین الجزری رحمت اللہ تعالی اپنی کتاب عرف تاری بالمول الشریف شریف میں ابو لہب کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اسے بعد از مرگ خواب میں دیکھا پوچھا کہ کس حال میں ہو تو بتایا کہ سخت عذاب میں مبتلا ہوں البتہ پیر کی رات اس کے عذاب میں کچھ تقسیب کر دی جاتی ہے اور اس کی اس انگلی سے پانی ٹپکتا ہے جس کے اشارے سے اس نے اپنی باندھی ثاببہ کو رسول مکرم و محکشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری دینے پر رہا کر دیا تھا جس نے آپ کو اپنا دودھ پلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو امام جزری رحمت اللہ علیہ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ابو لہب جیسے کافر کو جس کی مذمت میں قرآن کی ایک پوری صورت نازل ہوئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اظہار مسرت کے لیے انعام سے نوازا جا سکتا ہے بلکہ جاتا ہے تو پھر اس اس صاحب ایمان توحید پرست مخلص مسلمان پر کیا کیا انعام و اکرام نہ ہوگا جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اپنی استطاعت کے مطابق اپنی جیب سے خرچ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا ثبوت فراہم کرتا ہے لہذا میرا ایمان ہے کہ اس کا عجر اللہ قبار کا تعالی کی بے پایا رحمت سے اتنا زیادہ ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ ابدی نعمتوں کے باغات میں کر دیا جائے گا انشاءاللہ رب اللہ سبحان اللہ حافظ شمس الدین ابن ناصر الدمش کی رحمت اللہ علیہ جو ہیں ان کی کتاب مورد الفعادی مولد الحادی ہے اس میں آپ لکھتے ہیں کہ صحیح احادیث میں یہ بات پایا تکمیل کو پہنچ چکی ہے کہ ابو لہب کے لیے ہر پیر کے دن عذاب میں اس لیے تخفیف کر دی جاتی ہے کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صویبہ کو آزاد کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے آفا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناتیہ شار لکھے کہ جب ایک کافر جس کی مذمت میں قرآنی آیات اتنی کہ اس کے ہاتھ آتش دو زخ میں ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ پیر کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنے کے سرے میں اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ اس اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا جس نے اپنی پوری زندگی احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر حالت مسرت و شادمانی میں گزار دی اور دم آخر توحید کا پرچم بلند کر کے رکھا ابن الحجاج لکھتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربی امول میں اور پیر کے دن ولادت مبارکہ کی حکمت کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ولادت رمضان یا نظور قرآن کا مہینہ ہے جو کہ رمضان اور جس میں للت اور قدر ہے یا دوسرے مقدس مہینے جیسے پندرہ شعبان یا جمعے کے دن کیوں نہیں ہوئی تو اس کا جواب چار زادیوں سے دیا جا سکتا ہے ایک نقطہ تو یہ ہے کہ ذخیرہ احضیث میں درج ہے کہ اللہ نے پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا اس میں ایک لطیف نقطہ مضمر ہے وہ یہ کہ پیر کا دن اللہ تبارک و تعالی نے غذا رزق روزی پھلوں اور دیگر انسانی ضرورت کی چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے مخصوص کیا جنہیں خیرات میں تقسیم کیا جاتا ہے تو بنی نوئے انسان کی نشو نما اور روزی ان چیزوں سے انتہائی قریبی تعلق رکھتی ہے اور وابستہ رکھتی ہے وہ ان سے خوشی حاصل کرتے ہیں سبحان اللہ اور دوسرا نقطہ یہ کہ لفظ ربی موسم بہار ہیں اور اشتقاقی طور پر ایک اچھا اور نیک شگون پایا جاتا ہے ابو عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے اس کے نام میں اس کا ایک حصہ رکھ دیا گیا ہے یعنی اس کے نام کے اثرات اس کی شخصیت پر مرتسم ہوتے ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ربی بہار تمام موسموں میں انتہائی معتدل اور حسین ہوتا ہے اور اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت تمام شرائع میں انتہائی پر اعتدال اور آسان ترین ہے اور چوتھا نقطہ یہ کہ اللہ تبارک و تعلی جو خبیر ہے علیم ہے وقت کی اس اقائی کو جس میں حضور علیہ اللہ تو السلام اس دنیا آب و گل میں تشریف لائے بزرگی و عظمت عطا کرنا چاہتا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدیس اور عظمت کے حامل مذکورہ بالا کسی اور مہینے یا دن میں متولد ہوتے تو یہ شائبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ محبوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف ان مقدس وقت کی اکائیوں کی مرہون منت ہے سبحان اللہ تو یہ ہم نے کئی محدثین کے بارے میں آپ کو بتایا کہ مطلب ان کے نزدیک میلاد شریف جو ہے وہ کس طرح منایا جاتا ہے اور نیلاش بھی کے بارے میں ان کا مطلب جو ہے وہ مطلب کیا نقطۂ نظر ہے سبحان اللہ اسی طرح یاد رکھیے کہ مصر اور شام کے لوگوں نے بھی الحمدللہ صدیوں سے اس عمل کو جو ہے وہ جاری اور ساری رکھا ہے اور سال کی ان راتوں میں بادشاہ مصر بلند مقام پر فائد ہوتا اور سن سات سو پچاسی گری میلاد کی رات بادشاہ ازاہر برقوق کی منعقد کردہ ایک محفل میلاد میں جو ہے وہ مطلب جو ایک اونچے پہاڑ کے اوپر واقعہ کلا میں منعقد ہوئی راضی بیان کرتا ہے کہ میں نے جو منظر دیکھا اس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا اور میں اس سے بڑا خوش ہوا اور مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آئی اور جو کچھ اس رات میں قرہ حاضرین مجلس واعظیم اور ناک خانان دوسرے پیروکار خدام جو شریک محفل تھے اس پر ان پر اس رات جو کچھ خرچ کیا گیا وہ تقریباً دس ہزار مس سونا تھا جس میں ہر ایک کو خلع کھانے مشروبات خوشبوئیں اور شمع وغیرہ کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں اور میں نے پچیس خوش آواز قرہ کو شمار کیا جو ان محافل میں ہمیشہ رہتے تھے بادشاہ عمرہ اور اعیان سلطنت کی طرف سے کسی کو بھی بیس خلعتوں سے کم نوازا نہیں گیا اور علماء کی بھی بہت خدمت کی گئی اور علماء کو بھی ربی الاول کی خوشی میں الحمد بادشاہ وقت نے برہم و دینار سے نوازا علامہ سخابی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ مصر کے بادشاہ ہمیشہ حرمین شریفین کے حقیقی خادم رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے انہوں نے بہت ساری برائیوں اور خرابیوں کا خاتمہ کیا بادشاہ رعایا کا ایسے خیال رکھتے جیسے باپ اپنی اولاد کا خیال رکھتا ہے اور انہوں نے آپ کو عدل و انصاف کے لیے وقف کر رکھا تھا اپنے آپ کو عدل و انصاف کے لیے وقف کر رکھا تھا سوا اللہ نے ان کو اپنے لشکر اور مدد سے قوت دی جیسا کہ بادشاہ نیک وقت و شہید ظاہر المصدق ابو سعید محفل میلاد کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور ہمیشہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرح متوجہ رہتے تھے ان کے دور حکومت میں قرہ کی جماعت یقیناً تیس سے سبحان اللہ یقیناً جو ہے وہ تیس سے اوپر تھی تو ہر خوبی کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے لمبی چوڑی پریشان کن باتوں سے ان کو بچایا جاتا ہے اسی طرح اندلس اور مغرب یورپ کے بادشاہ اس رات کو شہ سواروں کے ساتھ محفل میلاد میں شامل ہوتے اس محفل میں بڑے بڑے علماء آئماں ان کے ساتھی ہر جگہ سے جمع ہوتے اور کافروں کے درمیان کلمہ ایمان بلند کرتے اور میرے خیال میں رومی بھی اس سے پیچھے نہیں رہتے تھے اور باقی بادشاہوں کے ساتھ قدم بقدم چلتے ہندوستان کے لوگ بھی الحمد اسی طرح رہ گیا عجم تو جب بھی یہ عظیم الشان مہینہ اور قابل احترام وقت آتا ہے یہاں کے لوگ بڑی بڑی محسلیں سجاتے ہیں قسم قسم کے کھانے قرائے کرام علماء کرام اور خاص و عام فکرا کے لیے تیار ہوتے ہیں علماء کی جو ہے وہ تحائف سے نوازا جاتا ہے ختم مسلسل تلاوتیں اعلیٰ قسم کی نعتیں طرح طرح کی خوشیاں قسم قسم کی نعمتوں کا اہتمام کرتے ہیں حت کے بعض بڑی عورتیں چرخہ کاٹ کر اور کپڑا بن کر بڑے بڑے اجتماعات کا کر اہتمام کرتی ہیں جن میں بڑے بڑے بزرگ شامل ہوتے ہیں اور ایسی ضیافتیں اس موسم میں کرتی ہیں جو ان کے بس میں ہوں یہاں کے مشائق اور علماء اس قابل تعظیم محفل میلاد اور قابل تقریم مجلس کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ کوئی حاضر ہونے سے انکار نہیں کرتا اور ہر ایک اس کا نور و سرور حاصل ہونے کا امیدوار ہوتا ہے اور ہمارے شیخ المشاق مولانا زین الدین محمود ہمدانی نقش بندی کا واقعہ ہے کہ سلطان زماں خاقان دوران ہمایوں بادشاہ نے ارادہ کیا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائے اور اس سلسلے میں اس کو شیخ کی مالی امداد کا موقع مل جائے لیکن شیخ نے انکار کر دیا اور یہ بات بھی جو ہے وہ رد کر دی اور بادشاہ خود ان کے پاس یہ مدد لے کر حاضر ہوتا اللہ کے فضل و کرم سے استغنا کا یہ عالم تھا اب بادشاہ نے اپنے وزیر بیرم خان سے کہا کہ اس جگہ محفل میلاد کا اہتمام لازمی ہے اگر تھوڑے وقت کے لیے ہی ہو وزیر نے سن رکھا تھا کہ شیخ محافل میلاد کے علاوہ خوشی اور غمی کی کسی محفل میں شریک نہیں ہوتے صرف محفل میلاد کی تعظیم کرتے ہیں وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا تو بادشاہ نے شاہانہ اسباب کے ساتھ تیاری کا فرمان جاری کیا کہ طرح طرح کے کھانے مشروبات اور دوسرے لواز امان کا اہتمام کیا جائے اور یہ کہ علمی مجلس میں خوشبو کا بندوبست کیا جائے بڑے بڑے اکابر اور عوام میں اعلان کر دیا گیا شیخ بھی بعض دوستوں کے ہمراہ حاضر ہوئے بادشاہ نے دستے ادب سے لوٹا پکڑا اور اس کے ساتھ معاون اور وزیر نے تشت پکڑی اس امید پر کہ شیخ کا لطف اور نظر عنایت حاصل ہو جائے دونوں نے شیخ محترم کے ہاتھ دلائے چونکہ دونوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے توازو کی اس کی برکت سے ان کو عظیم مقام اور شان و شوکت حاصل ہوئی اور امام صحابی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اہل مکہ خیر و برکت کی کان ہے یہ سارے کے سارے لوگ ہمیشہ سوق اللیل میں واقعہ رسول پاک علیہ السلام کے مقامی ولادت پر تمام لوگوں کے ہمراہ جاتے ہیں اور ہر ایک اس مقصد کو حاصل کرتا ہے عید کے دن اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے یہاں تک کہ کوئی نیک یا بد اور کم نصیب یا سعادت مند پیچھے نہیں رہتا یہاں تک کہ حجاز مقدس کا گورنر بھی بلا ناغا حاضر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اب شریف مکہ کی اس جگہ پر اس وقت پر تشریف آوری نہیں ہوتی اس نے کہا کہ قاضی مکہ وہاں کے عالم برہانی شافعی علی رحمہ کا وہاں پر آنا اور آنے والوں کی اکثریت کو کھانا کھلانا اور بہت سارے لوگ جو صرف زیارت کے لیے آتے ہیں ان کو اچھا اچھے کھانے اور مٹھائیاں دینا اور اس مقام پر میلاد کی صبح و عوام کی مدد کرنا اس امید پر کہ اس سے مصیبتیں ٹلتی ہیں یہ جاری اور ساری ہے جس کے بیٹے الجمال نے اس میں اس کی پیروی کی وہ غریب اور مسافر کی خبر گیری کرتا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اب ان کھانوں کا صرف دھواں رہ گیا ہے پر مذکورہ چیزوں میں سے پھولوں کی خوشبو رہ گئی ہے اب تو یہ حالت ہے کہ یہ خیمیں تو ان خیموں کی طرح ہیں لیکن میرے خیال میں قبیلے کی عورتیں ان کی عورتیں نہیں رہی تو بہرحال دیکھیے اہل مکہ کا عمل ہم نے بتایا اہل مدینہ اللہ انہیں خیر کثیر عطا فرمائے آمین محفل میلاد منعقد کرتے ہوئے اس پر پوری توجہ دیتے ریاست اربل کے بادشاہ مظفر نے اس سلسلے میں ہمیشہ کامل تر شایان شان اور حد سے بڑھ کر اہتمام کیا جس کی بنا پر امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ علامہ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ یہ اپنی کتاب الباعث والحوادث میں اس بادشاہ کی تعریف فرماتے ہیں حسن نے بھی ایسا ہی کہا محفل میراد مستحب ہے اس کا اہتمام کرنے والے کی قدر اور تعریف کی جائے گی اور ابن جذری نے اس پر اضافہ کیا ہے اگرچہ محفل میلاد بنانے سے صرف شیطان کی تزلی اور اہل ایمان کا اظہار مسرت بھی حاصل ہو اور الجذری الجزری مزید فرماتے ہیں کہ جب اہل سلیم عیسائیوں نے اپنے نبی اپنے نبی کی پیدائش کی رات کو بڑی عید بنا رکھا ہے تو اہل اسلام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریم کے زیادہ حقدار ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بہت سارے علماء کا بیان جو کو فرمایا آئمہ محدین کا بیان فرمایا جن کے نزدیک میلاد شریف منانے کا مطلب یہ ہے وہ کیا ان کی رائے ہے امام صبقی امام محمد غزالی امام صبح قبانی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بھی اقبال اس کے علاوہ ہیں اور اسی طرح ان کے علاوہ اور بھی بہت سے متاثرین ہیں جن کا بیان ہو سکتا ہے لیکن تنگی وقت کی بنا پر ہم ان کا جو ہے یہاں پر ذکر جو ہے وہ نہیں کر پا رہے ورنہ بہت کثیر تعداد ہے بہت کثیر تعداد ہے امام کمال الدین وفوی امام زہبی اور اس کے علاوہ مطلب ابو ذرع العراقی امام ابن حجر اسقیلانی امام نصیر الدین امام جمال الدین بن عبد الرحمان کی امام ظہیر الدین جعفرانی امام قطب الدین حنفی سبحان اللہ امام ابن زفر امام یوسف امام ابن حجر مکی شیخ عبد الحق محدث دہلوی امام زرقانی شاہ عبد الرشیم دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مفتی عنایت اللہ کا ٹوری حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مفتی محمد مظہر اللہ دہلوی وغیرہ وغیرہ بہت سارے مطلب علماء ہیں آئمہ ہیں بڑے بڑے محدثین ہیں جن کے ہم مطلب حوالوں سے میلاز شریف کے بارے میں الحمد بیان کر سکتے ہیں لیکن تقریباً ایک میں جن جن کے بھی ہم نے نام لیے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اہل حق کے لیے اتنا ہی کافی اور جو اہل باطل ہیں ان کے لیے یہ حوالے کسی کام کے نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو توفیق میں اور آپ نہیں دے سکتے وما توفیقی اللہ بال صرف اللہ کی ذات دے سکتی ہے جو اہل حق ہوتے ہیں انہیں حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی اور جو حق نہیں سمجھتے اہل باطل ہیں یہ حوالے ان کے کام نہیں آتے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اور اپنے محبوب نبی پاک صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں جو ہے وہ ساری زندگی ملا شریف منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین آمین اللہ آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ تو الحمد یہ ہم نے میلاد النبی عائمہ و محدثین کی نظر میں اس موضوع پر بیان کیا ہے انشاءاللہ رب العزت سے ہم دوبارہ جو ہے وہ انقریب ہم بڑے بڑے آئمہ محدثین کرام نے جو میلاد کے موضوع پر کتابیں لکھی ہیں نا ان کی انشاءاللہ شاء فہرست بھی آپ کو کچھ سنائیں گے اس سے بھی آپ کو معلوم چلے گا کہ جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے میلاد کے موضوع پر کتابیں لکھ دی ہیں تو یہ میلاد شریف بنانا کسی ایک مخصوص طبقے کے علماء کا کام نہیں تھا بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں اور مختلف جو ہے وہ صدیوں کے بزرگوں نے جس طرح اس موضوع پر کتابیں لکھیں تو یہ الحمد صدیوں سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ نے چاہا تو ان تبارک و تعالی روم میں موجود آبادیوں سے درخواست کہ اگر اس موضوع پر آپ کوئی شرع کی بھی سوال کرنا چاہیں یا کسی بھی موضوع پر تو تشریف لا سکتے ہیں اگر آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات مجھ گناہ گار بھی لمبے ہوئے تو انشاءاللہ جواب عرض کر دوں گا اگر کوئی سوال کسی بھائی نے کرنا ہے تو مائک پر آ سکتے ہیں جی آپ لکھ دیں سوال اگر آپ مائک پر نہیں آ سکتے کاجری بھائی تو مین ٹیکسٹ پر لکھ دیجیے اللہ وصلی مولانا محمد المدین وبارک و و و وسلم کل ہمارے بردر ان کی شادی ہوئی اور ہمیں اس میں جانے کی راغت حاصل ہوئی اور کل دعوت بھی ہے تو آپ نے ارد کیا تھا نا کہ اب شادی ہے تو پھر ولیمہ بھی ہے کل وہاں جانا ہے اب یہ مسئلہ بھی ایسا ہے نہ جائیں تو آپ کو تو پتا ہے نا کہ سالے کی شادی میں اگر نہ جائیں ولیمہ میں نہ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے تو اس لیے جانا جو وہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے آمین پلیز ابھی لکھ دیتے ہیں جی جی آپ لکھ دیں لکھ دیں کوئی مسئلہ نہیں چاہیے اللہ صلی محمد یا کیا منہ مبارکہ شریف کو غسل دینے سے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ اس کو غسل شریف کب دیا جائے یا کوئی خاص دن اس کے لیے مقرر ہے آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہاں کوئی خاص دن اس سے متعلق ہے یا نہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے کیا کوئی اسلامی بہن کر سکتی ہے اچھا اچھا اچھا اچھا جی ٹھیک ہے بھائی سی آپ کو آ رہے دیکھے جی شریف دینا مئ مبارکہ کو کوئی بھی انتہائی احتیاط کا دامن جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہوا کوئی بھی عاشق رسول مسلمان مرد ہو یا عورت وہ غسل دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور یہ یاد رکھیے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مور مبارکہ جزوے بدریں مصطفی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل کی حاجت ہوتی نہیں ان کو کیا حاجت مت مطلب غسل کی ان کو تو فرشتے ہی غسل دے دیتے ہوں گے فرشتے ہی وہاں حاضر ہوتے ہوں گے جہاں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آثار ہوں اصل میں یہ مقدس پانی ہم گناہ گاروں سیاح کاروں اور خطاحکاروں کو چاہیے ہوتا ہے جیسا کہ صحابہ کے عمل سے یہ بات بالکل ثابت ہے کہ وہ بیماروں کو جو ہے وہ ایسا پانی پلا دیتے تھے صحابیات بھی پلا دیتی تھی کہ جو الحمدللہ بیمار ہوتے تھے اور اللہ انہیں شفا کا فرما دیتا تھا تو ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی بھی کامل المان مسلمان جو کہ اہل محبت ہو خوش عقیدہ ہو اور اس سلسلے میں جو احتیاطیں عام طور پر غسل دینے والے حضرات کرتے ہیں ان احتیاطوں کو وہ مد نظر رکھیں تو دے سکتے ہیں اسلامی بہن بھی बिल्कुल دے سکتی ہیں بس اس میں یہ ہے کہ خاص طور پر اس طرح کا سلسلہ ہو جائے کہ یہ اہتمام کیا جائے کہ جو غسل دے رہا ہے وہ خود بھی با غسل باغزو با صاف با لباس اور انتہائی احتیاط کے ساتھ دے اور اسلامی بہنیں ظاہرہ باری کے دنوں میں نہ ہوں ورنہ ظاہرہ ہے کہ باریک کے دنوں میں ترکیب سمجھنے نہیں آتی جب زیارت مبارکہ کا اہتمام ہوتا ہے تو اس وقت غسل مبارک دیا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت دیا جائے اس وقت تو دینا بھی نہیں چاہیے اصل میں جہاں پر زیادہ ہوا کا اندیشہ ہونا وہاں تو غسل کی ترکیب ہونی بھی نہیں چاہیے کیونکہ اگر دیکھیں یہ آپ کی مرضی ہے گندی دے دیں کوئی ایک دن پہلے یا بعد کی تخفیص نہیں ہے جب بھی آپ آسانی سمجھے دیں جیسا کہ پچھلے سال ہم نے ربی الاول شریف کے مہینے میں ترکیب بنائی تھی تو میں خود تو بہرحال ترکیب نہیں کرتا کیونکہ اس میں ڈرتا ہوں تو اس وجہ سے میں خود ترکیب نہیں کرتا ایک بہت ہی عاشق رسول ہے الحمدللہ میں ان سے گزارش کی تھی وہ لاسٹ ٹائم غریب خانے کے تشریف لائے تھے تو انہوں نے ترکیب کی تھی تو اس سال بھی ہم ان سے عرض کریں گے انشاءاللہ کہ وہ حاضر ہو جائیں اور ہمیں شرف دیں کہ وہ تشریف لائیں ہمارے غریب خانے پر تو ان اللہ تعالیٰ وہ مقدس معنی ہمیں نصیب ہو جائے ان اللہ تعالیٰ تو اس کی ہم ترکیب بنائیں گے ان اللہ کہ وہ تشریف لائیں اگر زیادہ لوگ ہوتے ہیں نا تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی ہوا چلتی ہے کوئی کمرہ ایسا ہے ہم وہ مبارکہ اگر کسی کے پاس ایک ہی تشریف فرما ہے یا ایک سے زیادہ بھی ہیں بلکہ جتنے ہی بھی تعداد میں ہوں اگر خدا نخواستہ ان میں سے کوئی نظروں سے اوجل ہو جائے تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا ہوگا اس لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے بہت احتیاط اور کہ کسی بھی طرح کی میں نے تو ایسے بھی عاشق دیکھے ہیں کہ جب موہ مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں نا تو وہ اپنے منہ کو بھی لپیٹ لیتے ہیں کہ ہماری سانس جو ہے نا وہ بھی موہ مبارکہ کی طرف نہ جائے کہ ہمارے منہ بھی گندے ہیں ہماری سانس بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں جو ہونی چاہیے تو مطلب وہ اس طرح کا بھی احتیاط کرتے ہیں تو جتنا ادب و احتمام ہو سکے اس کو بجا لانا چاہیے بلکہ انشاءاللہ ہم ترکیب بناتے ہیں بارہویں کی رات کو ہم مطلب جو ہے وہ یہاں پر ظاہر ہے ترکیب سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں نا ویب کیم کے ذریعے اگر مئ مبارکہ کی زیارت کروا سکا تو ترکیب بناتا ہوں انشاءاللہ اللہ میں کوئی سیٹنگ بناتا ہوں اس کی جو ہمارے پاس تشریف فرما ہیں مئ مبارکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اب مجھے معلوم نہیں کہ ویب کیمپ کے ذریعے صاف نظر آ سکے گا یا نہیں لیکن اگر ترکیب بنی تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ شاء تعالی اِنشاء رب العزت آپ تمام بھائی جو ہے وہ خاص خاص رب الاول کی ان پرنور راتوں پرنور دنوں میں اپنی دعوں میں یاد رکھیں تو اگر ابھی کوئی سوال نہیں تو اعظم بھائی آپ تشریف لائیں وہ جی جی ہم دو چار دن پہلے بتا دیں گے انشاءاللہ کوئی ترکیب ایسی ہوئی تو ناز شریف پہلے فرما دیں اعظم بھائی ناز شریف کی ترکیب بنا دیں کل وہ دعوت کی ترکیب ہے کل حاضری نہیں ہوگی انشاءاللہ پرسوں جو پابندی سے اللہ نے چاہ تو سلسلہ ہوگا تو اعظم بھائی آپ کے شریف لے آئیں ناز شریف لے فرما دیں السلام علیکم و اللہ